ہم بونا بچوں کے لیے صلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کری بہندی رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے الحمد الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعدسين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل آج کے درس کا آغاز ہم سورة الانعام کی آیت نمبر 134 سے کر رہے ہیں اور ویسے یہ آیت کریما پچھلے درس کے بھی آخر میں پڑی گئی تھی اللہ فرماتے ان نماتوت بے شک تم سے جو کچھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گا تم سے اللہ کی طرف سے جو کچھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا حیط ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم ان انفسکم من تقلون اے آدم کی اولاد اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کرو بلدی نسی وما ان تم بم اس رات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہو یہی ایت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عدیز کے آخر میں پڑی تو مقصد یہ کہ تم سے بعدہ کیا جاتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا تو مرنے کے بعد تم زندہ ہو کر رہو گے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حشر کا یہ حشر ہو کر رہے گا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کتاب کا تو یہ ہو کر رہے گا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جنت یا دوزخ کا تو تمہیں بہرحال اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے نہ تو بھاگ کر اور نہ ہی اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر کے کل یاقوں میں ملو اعلی مکانتی کم ان عامل فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں علامہ محشری نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں ایک مطلب تو یہ کہ اے لوگ تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو میں اپنی قدرت اور استطاعت کے مطابق عمل کرتا رہوں گا دوسرا مطلب یہ کہ تم کفر پر جمے رہو میں اسلام پر جمع رہوں گا تم میرا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو میں تمہارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ وعید ہے لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں سنجیدہ انداز میں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں جیسا کہ اللہ نے سورہ فصلت میں فرمایا اعملو ما شئتم جو چاہتے ہو عمل کرو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی طرف سے اجازت دی جا رہی ہے کہ جو چاہو کرو چاہے تو چوری کرو چاہے تو ڈاکے ڈالو چاہے تو بدکاری کرو چاہے تو ظلم و ستم کرو چاہے تو جھوٹ بولو اور چاہے تو سچ بول لو ایسا نہیں اللہ کی طرف سے اختیار نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بعید ہے تنبیہ ہے تو تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا فصو فتح من امن له لہو عاقبتار ان قریب تم جان لوگے کہ کس کا انجام اچھا ہے یہ اعتقیمت دلیل ہے اس بات پر کہ امتوں کی اور افراد کی قسمت کا فیصلہ امال کے مطابق ہوگا اور اس بات پر دلیل ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ انسان کے سامنے آ کر رہتا ہے چاہے جلدی نتیجہ سامنے آ جائے یا دیر سے آ جائے ان خیرن فقیر ان شرن فشرن اگر نیک عمل ہے تو اس کا اچھا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا اور اگر برا عمل ہے تو اس کا برا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا یہ دو باتیں اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ افراد ہوں یا امتیں اور جماعتیں ان کی قسمت کا فیصلہ امال کے مطابق ہوتا ہے جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسا ان کا انجام ہوگا اور ویسا ہی اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ عمل اچھا ہو یا برا اس کا نتیجہ جلد یا بدیر سامنے آ کر رہتا ہے اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اور برے عمل کا برا نتیجہ ان کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے ظلم کی بڑی قسمیں نمایا قسمیں دو ہیں پہلا ہے ظلم انسان کی طرف سے اللہ کے حقوق کے بارے میں اور اس کی نمایاں صورت اس کی نمایاں مثال وہ شرک ہے اللہ نے خود قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ان شرکا ظلم عظیم ظلم کی دوسری قسم ہے حقوق العباد کے بارے میں ظلم اور زیادتی یہ دو نمایاں قسمیں ہیں ظلم کی بعض نے ایک تیسری قسم بھی بیان کی ہے وہ یہ کہ اپنی ذات پر ظلم اور حقیقت یہ ہے کہ اصل میں پہلی دو قسمیں بھی اسی تیسری قسم میں شامل ہیں انسان شرک کرتا ہے تو یہ بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور فسق کو فجور کرتا ہے تو یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے نماز چھوڑتا ہے تو اپنے اوپر ظلم ہے اسی طریقے سے بندوں کے حقوق دباتا ہے ان پر زیادتی کرتا ہے تو یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا قرون اولا کے مسلمانوں سے کہ تمہارے اعمال کا اچھا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا اور یہ جو ظالم ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے چنانچہ اللہ پاک کے یہ وعدہ پورا ہو کر رہا مسلمان ایمان اور عمل پر قائم رہے اور بعض مشرق اپنی بد قسمتی کی وجہ سے کفر و فسق پر قائم رہے چنانچہ اچھا انجام مسلمانوں کا ہوا کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی فتوحات اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کم و بیش چھ سات لاکھ افراد نے اسلام قبول کر لیا مکہ فتح ہو گیا یمن فتح ہو گیا بحرین اور جزیرت العرب یہ مسلمانوں کے سامنے سرنگ ہو گیا پھر سیدنا را ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالن کے زمانے میں ایران کا کچھ علاقہ فتح ہو گیا عراق کا صدر مقام ہیرا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور سید نہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو فتوحات کا تانتا بن گیا ایران فتح ہوا قبرستان فتح ہوا اصفان فتح ہوا آزر فتح ہوا خراسان فتح ہوا مکران فتح ہوا شام اور فلسطین فتح ہوئے مصر فتح ہوا اور سیدنا عثمان غنی رضی عنہ کے زمانے میں مسلمان افریقہ تک جا پہنچے حیرت امیر معاویہ عنہ کے زمانے میں سندھ تک آ پہنچے بعض کتابوں میں لاہور کا بھی ذکر ملتا ہے تو دور دور تک مسلمان جا پہنچے تو اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا جو اچھے اعمال پر قائم رہیں گے تو اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا اور ظالم اور مشرک وہ ناکام ہوئے جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا انہو لا الظالمون ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے فرمایا کہ کھیتی اور مویشی جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ حصہ ان مشرقوں نے اللہ کا مقرر کر رکھا ہے پیدا کیا اللہ نے ہر قسم کی کھیتی بھی اللہ نے پیدا فرمائی اور ہر قسم کے چوپائے بھی اللہ نے پیدا فرمائے لیکن مشرقین کہتے ہیں اپنے خیال کے مطابق فکال ہی شر کا اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کا ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے فما کان فلا کا فلاں یس جو ان کے دیوتاؤں کا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے دیوتاؤں کی طرف چلا جاتا ہے یہاں اللہ پاک نے مشرقوں کی مختلف جہالتیں اور حماقتیں بیان فرمائی ہیں انہیں جو سالانہ پیداوار حاصل ہوتی تھی چاہے زراعت کی صورت میں یا جانوروں کی نسل کی صورت میں تو اس میں سے ایک حصہ وہ خیرات کے لیے الگ کر لیتے تھے لیکن اس میں سے جو خیرات کے لیے نکالتے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے متعین کرتے اور اس حصے کو مسافروں پر مسکینوں پر غریبوں پر مہمانوں پر خرچ کرتے تھے اور دوسرا حصہ وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے مخصوص کر لیتے تھے جو کہ دیوتاؤں کی خدمت کرنے والوں ان کے مجابروں کے لیے مخصوص ہوتا تھا اور ان کے کام ہوتا تھا اب اصولی تقسیم تو یہی تھی کہ جو خیرات کے لیے وہ مخصوص کرتے تھے اس میں سے کچھ اللہ کے لیے اور کچھ معاذ اللہ دیوتاؤں کے لیے مخصوص کر لیتے تھے لیکن ہوتا یہ کہ اگر اتفاق سے دونوں حصے خلط ملک ہو جاتے تو سارے کا سارا دیوتاؤں کے نام کر دیتے تھے اور اگر عمدہ مال اللہ کے حصے میں آ جاتا تو اسے بھی دیوتاؤں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے تو فرمایا کہ سا اما یہ کیسا برا فیصلہ ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں کہ آجز مخلوق کو ترجیح دیتے ہیں خال قادر پر مالک تو اللہ پیدا کرنے والا اللہ لیکن حصہ نکالتے ہیں دیوتاؤں کا اور اگر کچھ حصہ دیوتاؤں کی طرف چلا جائے تو اسے برداشت کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی طرف کچھ حصہ آ جائے تو اسے برداشت نہیں کرتے ہیں مَقَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ من المشرقین قتل أَوْلَادِهِمْ شرکا یہ ان کی دوسری حماقت کا ذکر ہے فرمایا کہ اسی طریقے سے بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے مزین کر دیا اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے دیوتاؤں نے مشرقوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ مزین کر دیا ڈبلو ڈبلو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مشرقین زمانے جاہلیت میں اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے پھر قتل مختلف اسباب کی بنا پر کرتے تھے ایک تو آگے آئے گا ان شاء اللہ آج ہی کے درس میں کہ بعض اوقات اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے جھوٹی غیرت کی بنا پر دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے فقر و فاقا کی وجہ سے تو اسلام نے دونوں قسم کے قتل سے منع کیا غیرت کی وجہ سے بھی قتل نہ کرو فرمایا کہ یہ غیرت نہیں ہے اور جن بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کو قیامت کے دن ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا دازل مئ سیلتم بے تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی اولاد کو قتل نہ کرو پھر دیکھیے فقر و فاقہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان واقعی اس وقت فقیر اور غریب ہو اور دوسرا یہ کہ اس وقت فقیر اور غریب تو نہیں لیکن اسے مستقبل میں یا اولاد ہونے کی صورت میں فقیر ہونے کا اندیشہ ہے کہ اتنے بچے ہوگے تو میں پالوں گا کیسے تو دو صورتیں ہیں ایک تو واقعتا اس وقت غریب ہے اور دوسرا غریب تو نہیں لیکن اس کو غربت کا اندیشہ ہے بس وسا ہے میں غریب ہو جاؤں گا اللہ پاک نے دونوں قسم کے قتل سے منع فرمایا سورہ انعام میں تو فرمایا آگے آ رہا ہے ملا تخت الو اولاد کم اپنی اولاد کو فقر اور غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو اور سورہ اسراء میں فرمایا بلا تختلو اولاد کم حشیت اپنی اولاد کو فقر اور غربت کے اندیشے سے بھی قتل نہ کرو گویا کہ واقع تم غریب ہو تو بھی قتل نہ کرو اور غربت کا اندیشہ ہے تو بھی قتل نہ کرو نہ نرزقہم کم نہ ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں دو صورتیں تو یہ تھی قتل کی اولاد کے قتل کی تیسری صورت اولاد کو قتل کرنے کی یہ تھی کہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر اولاد کو قتل کر دیتے تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام پر اولاد کو اولاد کو ذبح کرتے تھے اور یہ صرف اربوں ہی میں رسم نہیں تھی ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی یہ رسم عرصے تک رہی کہ بعض لوگ ہندو مذہب کے ماننے والے وہ اپنے بچوں کو گنگا مائی کی نظر کر دیتے تھے تاکہ ان بچوں کو گھڑیال اور مگر مچھ کھا جائیں اور ان کے اندر خدائی والی صفات پیدا ہو جائے یہ تصور تھا کہ ہم اپنے بچوں کو گنگا اور جمنا کی نظر کریں گے اور مگر مچھ اور گھڑیال ان کو کھا جائیں گے تو ان آبی درندوں کے اندر الوہیت والی شان پیدا ہو جائے گی اور یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے ہمارے دیوتا تو اربوں میں بھی یہ رسم تھی مختلف قبیلوں کے اندر محدود پیمانے پر کوئی اپنے بچے کو بت کے نام پر ذبح کرتا اور کوئی اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر ذبح کرتا جیسا کہ اس کی ایک نمایاں مثال ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلد ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیے تو ان میں سے جو سب سے زیادہ صحت مند اور حسین و جمیل ہوگا اسے اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا چنانچہ اللہ نے عبد المطلب کو دس بیٹے عطا کیے جن میں سے سب سے چھوٹا بیٹا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا والد حضرت عبداللہ تھے جب وہ اٹھارہ بیس سال کی عمر کو پہنچ گئے تو عبدالمط المطلب کو اپنی نظر پورا کرنے کا خیال آیا چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی یہ نظر سنائی اور دس کے دس بیٹوں نے بڑی سعادت مندی سے اس رضامندی کا اظہار کیا کہ ہم میں سے جس کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ہم ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن عبد المطلب نے گو کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرا اندازی کی اور جب دس بچوں میں اس نے ڈالا تو نام نکلا حضرت عبد المطلب کا عبد المطلب نام نکلا حضرت عبداللہ اللہ کا عبدالمطلب اپنے وادے کے بڑے پکے تھے اور چھوری ہاتھ میں پکڑی اور قریب تھا کہ حضرت عبداللہ کو وہ ذبح کر دیتے کہ قریش کے سردار جمع ہو گئے اور انہوں نے سماجت شروع کی کہ اے ہمارے سردار آپ یہ رسم جاری نہ کریں بیٹوں کو ذمہ کرنے کی بگرنا تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی دوسرے لوگ بھی آپ کی اتباع کریں گے لیکن عبد المطلب نے تو صاف کہہ دیا کہ میں اپنی نظر پوری کر کے رہوں گا بعض تفسیروں نے تفسیروں میں اور سیرت کی کتابوں میں اس موقع پر چند اشعار بھی عبد المطلب کی طرف منسوب کر کے لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے کہا آحد تو میں نے وعدہ کیا ہے میں نے عہد کیا ہے میں نے نظر مانی ہے اور میں اپنی نظر پوری کر کے رہوں گا اور اللہ کی جیسے تعریف کی جاتی ہے ویسے کسی چیز کی بھی تعریف نہیں کی جاتی نہ مولا نظر تو نظر لا دہ جب وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میں نے نظر مانی ہے تو میں اب اس نظر سے دستبردار بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں ملا اب ان عیشہ باد اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر میں نظر پوری نہ کروں تو پھر میں زندہ رہ وعدہ خلافی کروں اللہ کے سامنے جو میں نے نظر مانی ہے اس کو پورا نہ کروں اور پھر میں زندہ رہوں تو میرا یہ ضمیر ایسی زندگی کو گوارا نہیں کرے گا اللہ اکبر یہ عہد پر پختگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے اس کی سوچ صحیح تھی یا غلط یہ الگ بحث لیکن کم از کم اپنے عہد پر استقامت کی یہ اعلی ترین مثال ہے ہمارے جیسوں کے لیے جو بار بار زبان کرتے ہیں اور زبان سے پھر جاتے ہیں چاہے بندوں سے زبان کریں یا بندوں کے مولا سے زبان کریں تو عبد المطرف نے کہا کہ میں تو اپنا وعدہ جو اللہ سے میں نے کیا اسے پورا کر کے رہوں گا بہرحال وہ رواسا جو تھے وہ رکاوٹ بن گئے بحث مباحثہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک ارافت ہی مشہور نجومی قسم کے لوگ ایک خاتون تھی ارافا فیصلہ یہ ہوا کہ اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کیا جائے جب اس خاتون کے پاس پہنچے تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تم ایک طرف دس اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور دونوں کے نام پورا نکالو دونوں کا نام پورا میں شامل کر لو اور اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا دس اونٹ ایک طرف حضرت عبداللہ ایک طرف نام نکلا حضرت عبداللہ کا اونٹوں کی تعداد کر دی بیس پھر بھی نام نکلا حضرت عبداللہ کا تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبے پھر بھی نام نکلا حضرت عبداللہ کا اور عبد المطلب تعداد بڑھاتے گئے یہاں تک کے سو اونٹ پورے کر دیے تو پھر اونٹوں کے نام کورا نکلا اونٹوں کا نام کورے میں نکلا اور عبد المطلب کے بھی کقوے کو دیکھیے جو اس کا اپنا مذہب تھا اس کے مطابق صرف ایک دفعہ نام نکلنے نکلنے سے وہ اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ اس نے تین بار کرا ڈالا لیکن تینوں بار سو اونٹ کا نام نکلتا رہا چنانچہ اس نے سو اونٹ جبہ کیے حضرت عبداللہ اللہ کے مقابلے میں اور ان کو بچا لیا اور کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر اس نے اجازت دی تھی کہ جو لوگ بھی چاہیں جتنا گوشت چاہیں اٹھا کے لے جائیں گے نہ صرف یہ کہ مکہ والے اور مکہ کے اڑوس پڑوس والے انہوں نے کئی کئی دنوں کا گوشت ذخیرہ کر لیا بلکہ حیوان اور درندے بھی وہ بھی محروم نہ رہے اور ان کو بھی پیٹ بھر کر گوشت کھانا اس وقت میسر آیا اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا آنا ابن میں دو کا بیٹا ہوں میں دو کا بیٹا ہوں ایک تھے حضرت اسماعیل علی اسلام اور دوسرے زبی تھے حضرت عبداللہ خود آپ کے والد حض ابراہیم علیہ اسلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تھا اللہ نے بچا لیا اور یہاں پر بھی اللہ نے ایک تدبیر نکال لی اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا گیا اور ان کے بدلے میں اونٹ ضبع کر دیا گئے تو ظاہر ہے کہ جس نسل سے ہمارے آقا حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا وہ نسل ختم نہیں ہو سکتی تھی نہ حضرت اسماعیل ذبح ہو سکتے تھے نہ حضرت عبداللہ ذبح ہو سکتے تھے اس لیے کہ اللہ کے ہاں ان کی نسل تھے کائنات کے سردار کی ولادت کا فیصلہ کر دیا تھا تو میں اردیہ کر رہا تھا کہ یہ مختلف صورتیں تھیں اولاد کو قتل کرنے کی تو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کزال مشرقین قتل اولادم اور اسی طریقے سے بہت سے مشرقوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ مزین کر دیا ان کے شریکوں نے ان کے دیوتاؤں نے تاکہ وہ انہیں برباد کر ڈالیں اللہ مزمت کر رہے ہیں کہ یہ اولاد کو قتل کرنا یہ کوئی مستحسن عمل نہیں تھا قابل تعریف عمل نہیں چاہے کوئی فقر کے ڈر سے قتل کرے چاہے کوئی جھوٹی غیرت سے قتل کرے اور چاہے دیوتاؤں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرے اللہ فرماتے ان میں سے کوئی بھی صورت مستحسن نہیں ان کے دیوتاؤں نے ان کے لئے مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں برباد کر ڈالیں وَلْ يَلْبِسُوا عَلِيهِمْ دِينَهُمْ اور ان پر ان کے دین کو خلق ملت کر دیں تو یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں اولاد کو زبا کرنے کی نظر ماننا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے آپ انہیں اور ان کی گھرنت کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جو چیزیں انہیں اپنی طرف سے گھر رکھی ہیں اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں ان کو چھوڑ دیں هَذِهِ أَنْعَامٌ حِجرٌ لا یتھا اللہ <بِزَعْمِهِم> یہ ان کی تیسری حماقت کا ذکر ہے فرمایا کہ یہ مشرق کہتے ہیں یہ چپائے اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے یت عما اللہ منشا من اسے کوئی نہیں کھا سکتا مگر جسے ہم چاہیں گے ان کے خیال کے مطابق اپنا خیال اپنے خیال سے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ چپائے اور یہ کھیتی ایسی ہے کہ ہر کسی کے لیے ان کا کھانا ممنوع ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو ہم اجازت دیں گے اور جن کو اجازت دیتے تھے وہ کون تھے مجاور اور بتوں کے خدمتگار اور مرد عورتوں کو کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے یہ ایک قسم کے جانور اور ایک قسم کی کھیتی دوسری قسم کے جانور وہ انام ہرریمت سہورا اور فلاں چھپائے کی پشت حرام کر دی گئی ہے یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں چھپایا ایسا ہے کہ اس پر سواری کرنا یہ ممنوع ہے پہلے بھی گزر چکا کہ کسی چپائے کا نام رکھا تو انہوں نے بہیرہ کسی کا نام صاحبہ کسی کا نام وسیلہ اور کسی کا نام حام اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان پر بار برداری یا ان پر سواری یہ حرام